سنال ساتور يا <متصفيق> الله لا إله الله الله لا شريك له ولا نسمى عبد يا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ألا لنصل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا اللهم صل على آل سيدنا محمد و محمد و دائع وسلموا بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صلاة الذين أنعم الله عليهم وغافر المخو به عليهم ولا عالم صبحها ربّي تربي للعزة ومال يسفون وسلاما على المرسلين والحمد لله ربي العالمين دوشتا دو سورت الفاتحہ کے اسمائے مبارکہ کے سلسلہ میں ہم ایک نام پر گفتگو کر رہے ہیں نام ہے سورت شفا یعنی وہ صورت جس سورت میں اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے بیماریاں اور مرض چونکہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک بیماری ہے ظاہری ظاہر وجود کو لگنے والی اور ایک بیماری ہے باطنی یعنی روحانی روحانی بیماری باطنی بیماری اسے قرآن نے بیماری اور مرض قرار دیا پہلے پارا میں یہاں منافقین کا ذکر کیا ارشاد فرمایا فی قلوبہم بہم فزادہم اللہ مرضا ان منافقین کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ رب العزت مسلمانوں کو دن بدن ترقی دے کر ان منافقین کی بیماری میں اضافہ کر رہا ہے سورت الفاتحہ جسے سورت الشفا کہا گیا اس میں انسان کے ظاہری جسم کی بیماریوں کی بھی شفا ہے اور سورت فاتحہ میں باطنی روحانی دل کی بیماریاں سینے کی بیماریاں اندرونی بیماریاں ان کی بھی شفا ہے آپ کو یاد ہو تو گزشتہ جمعے پہ اس بات سے رخ دوسری طرف چلا گیا کہ تمام بیماریاں اور تمام امراض اور تمام گناہ اور تمام خطائیں اور اسیان کاریاں اور نافرمانیاں ان تمام گناہوں میں سے اور تمام امراض میں سے سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑی مرض وہ کیا ہے شرک ان نشر کا عظیم جس کے متعلق صورت نسا میں دو جگہ پہ کہا شرک کے علاوہ جس کو چاہوں گا معاف کر اس میں کوئی قید نہیں لگائی زنا کی چوری کی بڑے سے بڑے کو کوئی قید نہیں لگائی فرمایا یا گو فیرو مادون زالے کا کہتے ہیں کم کو نیچے شرک سے نیچے جتنے گنا ہیں چاہوں گا تو معاف چاہے سزا دے کے معاف کروں کچھ مدت جہنم میں رکھ کے پاک کر کے پھر جنت میں لے آؤں اور رحمت کا سمندر جوش میں آئے تو پہلی دفعہ ہی معاف کر دوں نبی بات کی شفاعت ہو آپ اس امتی کے لیے شفاعت کر دیں اور پھر میری رحمت متوجہ ہو جائے اور میں اس بندے کو معاف کر دوں لے میاں شاہ جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا لیکن ان اللہ یا غفر بے شک اللہ نہیں بخشتا یو شرا کا اس کے ساتھ کیا, کیا جائے شرق. اس کی معافی کی کوئی صورت نہیں اس دنیا میں ہے توبہ کر لے معافی مانگ لے اعتراف کر لے کہ یا اللہ آئندہ میں شرک نہیں کروں گا اتنے سال تک گناہ کر کے معافیاں مانگے شرک کر کے معافیاں مانگے فرمایا فرمائند اسلامیہ دماکان قبل ہوں معافی مانگنے کے بعد اس بندے کو ایسے کر دیں گے جیسے آج ماں کے پیٹ سے باہر آیا مٹا دیں گے بنا معاف کر دیں گے لیکن بن توبہ کی بن معافی مانگے توبہ کا بھی ایک اصول ہے آپ پھر کہیں گے کہ بات دوسری طرف نکل جاتی ہے توبہ کا بھی ایک اصول ہے غلطی کروں میں ممبر پہ قصور کروں میں ممبر پہ جھوٹ بولوں میں ممبر پہ حق کو چھپاؤں ممبر پہ اور معافی مانگوں بند کمرے میں کوئی معافی نہیں اگر میں نے قصور کیا ہے ممبر پہ حق چھپایا ہے توحید بیان نہیں کی ہے حق پر پردہ ڈالا ہے تو میری معافی تب قبول ہوگی جب میں اس قصور کی معافی اور توبہ کس مقام پہ کروں گا قرآن نے کہا اور صرف یہ نہیں انل نظیر جگ من بینات جو لوگ چھپاتے ہیں ان احکام کو جو ہم نے اتارے ہیں تو میں اتارے تو یہودیوں نے چھپائے انجیل میں اتارے تو عیسائیوں نے چھپائے جو لوگ ہمارے احکام کو اور ہماری آیات کو جو ہم نے اتاری ہیں اور نازل کی ہیں جو لوگ ان کو چھپاتے ہیں فال لانت اللہ ان پر خدا کی لانت ہے مل کا اس ان پر فرشتوں کی لانت بنداس جو عالم حق چھپاتا ہے قرآن کے مسائل بیان نہیں کرتا دیدہ دانستہ دیدہ دانستہ اس کی داری کالی ہو یا سفید عمر اس کی ستر سال ہو یا نوجوان ہاتھ میں تسبیح ہو اس نے جبا کبہ پہن رکھا ہو رنگ برنگے لوبال پہن پہن رکھے ہو کوئی لحاظ نہیں ہے جو عالم ممبر پہ حق بیان نہیں کرتا فال لانت اللہ ان پر خدا کی لانا تھی. یہ قرآن نے کہا اور نبی پاک نے کیا فرمایا جسے حنیت الطالبین میں پیرے پیران شیخ ابد القادر جی لانی رحمت اللہ علیہ نے بھی نقل کیا آپ نے فرمایا اور کال الدو جب فتنے ظاہر ہو جائیں ملک میں لوگوں میں زمین پر یا راوی کو شک ہے راوی کہتا ہے فتن کا لفظ آپ نے بولا تھا یا بدا کا لفظ آپ نے بولا ازا زاہرات فتن او بد فتنے ظاہر ہو جائیں یا بدعات عام ہو جائیں ملک میں زمین پر دھرتی پر جب بدعات عام ہو جائیں فتنے پھیل جائیں اور پھر میں آپ سے سوال کروں گا سب سے بڑا فتنہ کون سا ہے شرک کا سب سے بڑا فتنا شرک کا لا تکون فتنہ اللہ تعالیٰ صاحب کرام سے کہتے ہیں اس وقت تک اللہ کی راہ میں لڑتے رہو جب تک کہ فتنہ ختم ہو نہیں ہوتا مفسرین لکھتے ہیں الفتنہ تو شرک کہ فتنے سے مراد یہاں کیا ہے شرک ہے ازا زہرت الفتن ہو اول جب فتنے ظاہر ہو جائیں شرک عام ہو جائے اللہ کی صفات لوگوں پر تقسیم کی جائے اول بدو یا بدعات کا رواج ہو جائے سنت سے ہٹ کر لوگ اپنی زندگی گزاریں اور بدعات رائج ہو جائیں معاشرے میں فل یوز ہرل عالم عالم کو چاہیے کہ وہ اپنے علم کو فل یوز ہرل عالم وہ اس وقت کوئی لالچ نہ کرے میرا مدرسہ کہاں جائے گا میری مسجد کہاں جائے گی میرے چندے کہاں جائیں گے میرے مقتدی کہاں جائیں گے اور اگر میں نے اس بدت کے خلاف آواز اٹھائی تو چونکہ یہ بدت میرے فلاں مقتدی نے کی ہے وہ ناراض ہو جائے گا اس وقت عالم کو کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے فل یوز ہرل عالم علم عالم کو چاہیے کہ اپنے علم کو ظاہر کرے بتائے لوگوں کو منوانا اس کا کام نہیں ہے نہ ڈنڈا اس کے پاس ہے نہ تلوار اس کے پاس ہے نہ اقتدار اس کے پاس ہے نہ حکومت اس کے پاس ہے منوانا نہیں ہے اس عالم نے اس عالم نے صرف اپنی قوم کو مقتدیوں کو اہل محلہ کو اہل شہر کو بتانا ہے ظاہر کرنا ہے حق بات کی رہنمائی کرنی ہے آگے نبی پاک نے فرمایا جو عالم یہ نہیں کرتا وہ اس وقت علم کو چھپاتا ہے اور بدعات اور شرک کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا فعالی ہے اللہ لانت اللہ وس اجمعین اس عالم پر اللہ کی لانت اس پر فرشتوں کی لانت اس پر لوگوں کی لانت اجمعین سب کی لعنت جتنے لانت کرنے والے ہیں اس عالم پر وہ لانت کرتے ہیں جو عالم حد بات کو بیان ہو بڑا سخت لہجہ استعمال کیا ہے قرآن نے آپ کے ذہن میں بھی یوگی کہ میں نے عالم کے متعلق یہ کہہ دیا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے میں نے نہیں کہا نبی نے کیا کرے ظاہر کرے معلوم ہوتا ہے کر رہے تھے عالم کا فل یوز ہیر عالم عالم کا ذکر کرتے ہوئے نبی پاک نے فرمایا جو ایسے وقت میں اپنے علم کو ظاہر نہیں کرتا تو علیہ اللہ اور قرآن پاک میں ایک جگہ پہ اس سے بھی زیادہ سخت لہجہ استعمال کیا گیا آپ کی زبان میں تو غیر پارلیمانی لہجہ بن جائے گا لیکن مجھ میں ضرورت نہیں ہے یہ کہنے کی کہ یہ لہجہ قرآن کا لہجہ ہے قرآن یہ لہجہ استعمال کر رہا ہے میں اسے غیر پارلیمانی کہنے کی کیسے ضرورت کروں قرآن نے لہجہ استعمال کیا اور قرآن نے کہا وہ لوگ جن پر ہم نے تورت اور انجیر کا بوجھ لادا ہے یعنی انہیں علم دیا ہے تورت کا انہیں علم دیا ہے انجیر کا وہ یہودیوں کے مولوی ہیں وہ عیسائیوں کے عالم ہیں وہ یہودیوں کے گدی نشین ہیں وہ عیسائیوں کے روحبان ہیں وہ عیسائیوں کے درویش ہیں وہ عیسائیوں کے عالم ہیں وہ یہودیوں کے, کے عالم ہیں قرآن نے لہجہ استعمال کیا جن لوگوں پر ہم نے طوریت اور انجیر کا بوجھ رکھا ہے انہیں علم دیا ہے اور پھر وہ لوگ اس کتاب پر عمل نہیں کرتے مسلح کا مسل الحمان ان کی مثال کیسی ہے گدھے جیسی گدھے جیسی اس کی مثال ہے ی ہمیں وہ اس نے بوجھ لاد رکھا ہے گدے کے اوپر آپ کتابیں دیں تو گدھا عالم بن جائے گا قرآن نے فرمایا یہودیوں اور عیسائیوں کے مولویوں کی مثال گدھے کی طرح ہے جس طرح گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں تو وہ نہ سمجھتا ہے نہ جانتا ہے نہ عمل کر سکتا ہے یہ یہودیوں کے مولوی بھی اپنے احکام پر عمل نہیں کرتے تو ان کی مثال بھی کیسے ہے کسی جگہ پہ کتے کے ساتھ مثال کا مسالل القلب فلا بندے کی مثال کتے کی طرح کہ اسے پیاس لگے تب بھی ہاپتا ہے پیٹ بھر کے کھا لے تب بھی ہاپتا رہتا ہے قرآن نے یہ لہجہ استعمال کیا کہنا یہ چاہتا تھا کہ توبہ جو کرنی ہے تو جرم کرے بندہ ممبر پر توبہ کرے بند کمرے میں یہ کوئی توبہ نہیں ہے جس جگہ پہ ہاتھ کو چھپایا تھا کا طریقہ یہ ہے کہ اسی ممبر پر آ کر حق کو بیان کرے اور لوگوں سے کہے کہ میں نے جو پہلے کہا تھا وہ غلط کہا تھا وہ صحیح نہیں تھا کہنا یہ چاہتا تھا پھر ہم دور نہیں جاتے کہ جتنے گنا ہیں ان سب گناہوں میں سب سے بڑا گنا کون سا ہے شرک کا ان شرکل عظیم جس کے متعلق کہا گیا کہ ہم شرک کو معاف نہیں کریں گے شرک کے سوا جس کو چاہیں گے ہم معاف کر دیں گے یہ سب سے بڑا روگ ہے یہ سب سے بڑی روح کی بیماری ہے یہ کینسر ہے کینسر سرطان لا علاج مرض ہے صرف ایک علاج ہے اللہ سے معافی مانگ توبہ کرے اللہ سے تو سورت فاتحہ کا نام سورت شفا رکھا گیا ابلیس جو بڑا شیطان ہے آپ کے ذہن میں ہو میں نے آج سے دو تین جملے جملے پہلے بھی یہ جملہ استعمال کیا تھا اس وقت ہم یہ بیان کرنا چاہتے تھے لیکن ہم پھر کہیں اور نکل جاتے ہیں ابلیس جو بڑا شیطان ہے اور میں نے اس وقت کہا تھا کہ شیطان صرف ابلیس نہیں ہے شیطان صرف ابلیس نہیں ہے شیطان جنوں میں بھی ہوتے ہیں اور شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا جنوں میں سے شیطان ہیں انسانوں میں سے شیطان ہیں ابلیس کے شیطان بننے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے تکبر کیا اکڑ گیا اپنی انانیت کا مظاہرہ کیا اللہ کے حکم کو نہ مانا تو کیا بن گیا بولیے کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ ابلیس شیطان اس لیے بن گیا تھا کہ آدم کو بشر کہہ دیا تھا آدم کو بشر کہنے کی وجہ سے شیطان ہو گیا اللہ نے کہا توں نے آدم کو بشر کہا کی، تو کی توں نے آدم کی چل نکل جا میرے دربار سے اور تم شیطان ہو یہ غلط سراسر غلط آدم کو سب سے پہلے بشر ابلیس نے نہیں کہا آدم کو سب سے پہلے بشر اللہ نے کہا آئیے قرآن پڑھی ابھی آدم کا خمیر نہیں گندا گیا ابھی جسم نہیں بنایا گیا ابھی اس میں روح نہیں فرو گئی ابھی معاملہ زیر تجویز ہے ابھی مشوروں میں بات ہے اور ایک دن اللہ فرشتوں کے سامنے یہ کہتے ہیں انی خال بشرن میں پیدا کرنے والا ہوں ایک بشر کو تو آدم کو سب سے پہلے بشر کس نے کہا ہے آپ کیسے کہتے ہیں کہ ابلیس نے پہلے بشر کہا اس لیے وہ شیطان بن گیا انی خالی بشرا میں بنانے لگا ہوں ایک بشر من تین بجنے والی مٹی سے گارا جو سوکھ جائے سوکھ کے پختہ ہو جائے پھر بجنے لگے اس مٹی سے میں ایک بشر بنانے لگا ہوں آدم بن گئے اب اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے کہا فیدا سبئی تو جب میں آدم کو برابر کر لوں وہ نفق تو فیم رو اور پھر اس میں اپنی روح پھوک دوں فکو ساجدین تو تم نے اس کے سامنے کیا کرنا ہے سجدہ کرنا ہے تم نے اس کی عظمت کا اقرار کرنا ہے کہ یہ عظیم ہے تم میں سہیج جو یہ تم سے افضل ہے تم ساجد ہو یہ مسجود تمہارا بن گیا ہے تم نے اس کے سامنے سجدہ کرنا ہے تمام کے تمام فرشتوں نے آدم کے سامنے کیا کیا آدم بمنزلہ قبلہ کے تھے جس طرح ہم بیت اللہ کی طرح منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ کس کا ہوتا ہے لیکن آ... قبلے کی عظمت قبلے کا شرف اس کی طرح منہ کرتے ہیں تو فرشتوں سے جو سجدہ کروایا تو آدم کو بمنزلہ کس کے قرار دیا کبلے سیدا وہ بھی کس کا تھا اللہ کا تھا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا بکانا مینل جن یہ جی جن تھا نوری نہیں تھا بکانا منل جن جن مخلوق سے تعلق رکھتا ہے سجدہ نہیں کیا اب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتی ہیں ماں منا ان انتشدہ اس امرتوں جب میں نے تجھ کو حکم دیا تم نے آدم کا سجدہ کیوں نہیں کیا کس چیز نے کون سی چیز مانے بنی کہ تم آدم کا سجدہ کرتے اب ابلیس جواب میں کہتا ہے اسودو لے بشرن آپ ابلیس نے بشر کہا ہے آپ کس نے کہا ہے اسجود لے بشرن کیا میں بشر کا سجدہ کروں ان خیروں منہ میں اس سے بہتر ہوں خلق تنی منار ت نے مجھے آگ سے پیدا کیا جس کا کام اوپر جانے ہے اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا جس کا کام نیچے جانا ہے آگ مٹی کے سامنے جھکے نہیں آسٹول بشر اب ابلیس نے بشر کہا ہے آدم کو لیکن اللہ کے بشر کہنے میں اور ابلیس کے بشر کہنے میں آپ نے کوئی فرق محسوس کیا کیا فرق ہے جب اللہ بشر کہہ رہا ہے خوش ہو رہا ہے ان کی خال میں بشر بنانے لگا ہوں تمہیں اس کے سامنے جھکنا ہوگا وہ افضل المخلوق ہوگا وہ اشرف المخلوقات ہوگا اللہ خوش ہو کے آدم کو بشر کہہ رہا تھا اور جب ابلیف نے بشر کہا تو اس نے آدم کی بشریت کو کم سمجھا اس نے آدم کی بشریت کو گھٹ سمجھا تو کی اس نے کہا کہ بشر اچھا نہیں ہوتا اور جب اس نے آدم کی بشریت کو کم سمجھا اللہ نے فرمایا اور ظالم تو نے اتنا احساس نہیں کیا تو عمارتیں کرتے کرتے کرتے زمین کی پستیوں سے آسمان کی رفتوں تک پہنچا اور ت نے اتنا بھی لحاظ نہیں کیا کہ میں نے ساری کائنات کو لفظ کن سے بنایا آسمان لفظ کن سے زمین لفظ کن سے پہاڑ لفظ کن سے دریا لفظ کن سے سورج لفظ کن سے چاند لفظ کن سے ستارے لفظ کن سے جنات لفظ کن سے فرشتے لفظ کن سے عرش لفظ کن سے جنت لفظ کن سے جہنم لفظ کن سے میں نے ساری کائنات کو کن کہہ کے بنایا اور جب آدم کے بنانے کی باری آئی تو میں نے کن کے لفظ کے ساتھ نہیں خلط تو بے یدیا میں نے اسے اپنی قدرت کے ہاتھوں سے بنایا تجھے اتنا خیال نہیں آیا کہ جس مخلوق کو میں نے قدرت کے ہاتھوں سے سوارا خلک تو بے یا میں نے اپنے ہاتھوں سے جس مخلوق کو بنایا تم کہتے ہو نا خیر امین تم کہتے ہو میں اس کے سامنے کیوں جھکوں تم اس کی توہین کرتے ہو نکل جاؤ میرے دربار سے اور یہ سن کے جاؤ جو بھی انبیاء کی بشریت کو کم سمجھے گا وہ تیری نسل میں سے ابلیس اس لیے شیطان نہیں بنا کہ آدم کو بشر کہا تھا ابلیس اس لیے شیطان بنا کہ نبی کی بشریت کو کم تھا اور اپنے آپ کو اس نے کہا تھا کہ میں بہتر ہوں حالانکہ سورت آل عمران تیسرے پارے سے شروع ہوتی ہے چوتھے پارے میں ختم ہوتی ہے قرآن پاک کی تیسری سورت ہے اس میں ایک آیت مبارکہ ہے سنیے کیا خوبصورت انداز اپنایا اور کتنا مسئلہ بازے کی ماکان ال بشرین ماکان ال بشرین نہیں یوتی اہ اللہ ال کتاب حکم اول <وَالنُبُوبَة> کسی بشر کو یہ بات نہیں سجتی کسی بشر کو یہ لائق نہیں ہے کون بشر کون سا بشر یوتیا اللہ کتابا کس بشر کو اللہ کیا دے بولو وال حکما اور کیا دے ون نبوا اور کیا دے کیا سمجھے آپ سمجھ آئی کہ نبوت ملنی ہے تو کس کو ملنی ہے بشر کے سوا نبوت ملنی کسی کو نہیں سکتی قرآن وعدے کرتا ہے ماں کان علے بشرن ماں کان علے بشرن یوتیا کتابا بل حکما بن جس بشر کو میں کتاب دوں جس بشر کو میں حکم دوں جس بشر کو میں نبوت دوں اس بشر کو یہ بات نہیں سجتی کہ وہ میری عبادت کی بجائے اپنی عبادت کی دعوت دیتا رہے میرے کسی نبی نے اپنی عبادت کی دعوت نہیں دی وہ تو کہتا تھا کون ربا نین کیا ہو جاؤ رب والے ہو قرآن کی آیت نے واضح کیا کہ نبوت ملنی ہے تو کس کو ملنی ہے بشر کو کتاب ملنی ہے تو کس کو ملنی ہے بشر کو اور حکم ملنا ہے تو کس کو ملنا ہے بشر کو سورت کہولہواں پارا سولہ پارا سورت, قحف. سورت قحف کی آخری آیت کل ان آنا بشرم مسلو میرے پیغمبر آپ اعلان کریں ان پکی بات آنا میں بشر کیا ہوں کیا مسلو تم جیسا مرتبے میں درجے میں تم جیسا مقام میں تم جیسا فضیلت میں تم جیسا نہ مرتبہ اور درجہ اور فضیلت اس کو ساتھ ہی وعدے کیا یو ہا الجا الیا huh? تمہاری طرف وحی نہیں آتی اور میری طرف وہی آتی ہے میں نبی ہوں میں مستفیٰ ہوں میں مرتضا ہوں میں مشتبہ ہوں میرا اللہ سے تعلق ہے ربط ہے جبریل بھئی لے کے آتا ہے مقام و مرتبہ میرا ساری کائنات سے بلند ہے لیکن جنس جنس اور ذات کے لحاظ سے میں کیا ہوں بشر تمہارے بھی ماں باپ میرے بھی ماں باپ تم بھی شادیاں کرتے ہو میں نے بھی شادیاں کی ہیں تمہارے بھی بچے ہیں میرے بھی بچے تم بھی کھاتے ہو میں بھی کھاتا ہوں تم بھی پیتے ہو میں بھی پیتا ہوں تم بھی سوتے ہو میں بھی سوتا ہوں تم بھی چلتے ہو میں بھی چلتا ہوں تم بھی کپڑے پہنتے ہو میں بھی کپڑے پہنتا ہوں تم بھی بیمار ہوتے ہو میں بھی بیمار ہوتا ہوں تمہاری بھی تمہارے داماد میرے بھی داماد تمہارے سسر میرے بھی سسر تمہاری رشتے داریاں میری بھی رشتے داریاں تم بھی تجارت کرتے ہو میں بھی تجارت کرتا ہوں تم بھی بکریاں چراتے ہو میں نے بھی بکریاں چرائیں تم بھی سفر کرتے ہو میں نے بھی سفر کیے تم بھی گھوڑے پہ سواریاں کرتے ہو میں بھی گھوڑے پہ سوار ہوا تم بھی گھوڑے سے کبھی کبھی گر جاتے ہو میں بھی گھوڑے سے کبھی کبھی گر جاتا ہوں تمہیں بھی تیر لگتی ہیں مجھے بھی تیر لگتی ہیں تمہارا بھی خون بہتا ہے میرا بھی خون بہتا ہے انسان ہونے میں اور بشر ہونے میں جس میں اور ذات میں انسان اور بشر ہوں باقی مرتبہ اور درجہ یوں ہا ا میں نبی ہوں میں خاتم المبیا ہوں اور سارے نبی بھی اکٹھے ہو جائیں تو میرے مقام کو پہنچو اصل میں مغالطہ لگا یہاں سے جن لوگوں نے انبیاء کی بشریت کا انکار کیا اور کہا نبی بشر توبا توبا جی نبی بشر ہوتے ہیں نا جی نا بشر تو ہم جیسے ہوتے ہیں گناگار ہیں جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں کم تولتے ہیں زنا کرتے ہیں قتل و غارت کرتے ہیں بڑے گندے بندے ہیں بس ہم بھی بشر اور نبی بھی بشر یہ کیسے ہو سکتا ہے جی مغالطہ یہاں سے لگا جب آپ نے اپنی بشریت کو دیکھا اور پھر نبی پاک کی بشریت کا انکار کر دیا ایک مثال کے ذریعے واضح کرتا ہوں شاید جلدی سمجھ آ جائے یہ مسجد بنی اینٹیں آئی بھٹے سے مستری نے لگانی شروع کی ایک اینٹ اس میراب پہ لگی ہے اس میں میں اور اسی بھٹے کی اینٹ وہی مستری لگانے والا دوسری اینٹ تہارت خانوں پر اور لیٹرینوں پہ لگا دی گئی کس اینٹ کا مقام بلا دیں کسی نے دوسرا شک بھی پہ گیا جی کس اینٹ کا مقام بلند ہے میرا والی میرا والی اینٹ کا مقام بلند ہے ظاہر بات ہے بلند ہے لیکن اگر یہ اینٹ یہ کہے کہ میں تو اب اینٹ رہی نہیں اینٹ تو ہوتی ہے گندی جگہ پہ لگی ہوئی جہاں لوگ ٹتی پھرتے ہیں پیشاب کرتے ہیں گند پھینکتے ہیں اینٹ تو وہ ہوتی ہے میں بھی اینٹ اور وہ گندی جگہ پہ لگی ہوئی وہ بھی اینٹ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں اب اینٹ نہیں رہی تو آپ اس مقام تمام عیدوں سے بلند ہو گیا ہیں نبی باپ بھی بشر ہیں ہم بھی بشر لیکن آپ کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی تو آپ کا مقام پوری کائنات سے بلند ہو گیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی بشریت کا انکار کر بہت سی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں آپ نے گلیوں میں سڑکوں میں نالیوں میں گند کی ٹوکریوں میں ردی کی ٹوکریوں میں کاغذوں کو پھینکتے ہوئے رولتے ہوئے پاؤں کے نیچے مسلتے ہوئے اور نالیوں میں بہتے ہوئے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا بہتے نالیوں میں بہتے ہیں گلیوں میں وہ کاغذ پڑے ہوئے ہیں کوئی پوشتا نہیں ہے اور ایک کاغذ وہ ہے جس پر بابا کی تصویر ہے اور اس پر حکومت کی مہر ہے کبھی آپ نے اس کاغذ کو بھی نالیوں میں بہتے ہوئے دیکھا ہے کبھی گلیوں میں رلتے ہوئے دیکھا ہے کبھی پاؤں کے نیچے مسلتے ہوئے آپ نے محسوس کیا ہے؟ نہیں لیکن اگر یہ کاغذ یہ کہے میں تو کاغذ نہیں ہوں کاغذ تو وہ ہوتا ہے جو گلوں میں آئے کاغذ تو وہ ہوتا ہے جو نالیوں میں بہ جائے کاغذ تو وہ ہوتا ہے جو پاؤں کے نیچے مسلا جائے میں بھی کاغذ اور وہ بھی کاغذ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کہیں گے ہے تو بھی کاغذ ہے وہ بھی کاغذ لیکن تجھ پر حکومت کی موہر لگ گئی تو تیرا درجہ دوسرے کاغذوں سے بلند ہو گیا ہے نبی پاک بھی بشر ہم بھی بشر لیکن آپ پر ختم نبوت کی مہر لگی تو مقام پوری دنیا سے بلند ہو نبی پاک کے مقام بشریت سے انکار نہیں کیا کیوں جی آپ اگر گھر میں نماز پڑھیں کتنی نمازوں کا سوال ملے گا جی ایک مسجد میں آ جائیں کتنے ستائیس کیوں یہ چاندی کی بنی ہوئی ہے یہ زمین سونے کی ہے آپ کے گھر میں سنگے مرمر لگا ہوا اس پر بہترین قالین بچھا ہوا کالین کے اوپر ایک خوبصورت جائے نماز اس کے اوپر آپ نے پڑھی نماز ایک نماز مسجد میں آئے سب کوئی نہیں دری کوئی نہیں فرش کوئی نہیں کچی زمین پہ کھڑے ہو کے آپ نے نماز پڑھی کتنی نمازوں کا تھوڑا آگے چلیے بیت المقدس میں پہنچے ایک نماز پڑھی کتنی نمازوں کا سواب پچیس ہزار بیت المقدس کی زمین سونے کی ہے چاندی کی ہے آگے چلیے مسجد نبوی میں آئے ایک نماز پڑھی اللہ نے پچاس ہزار نمازوں کا سواب مسجد نبوی کی زمین سونے کی نہیں چاندی کی نہیں ہے, ہے وہ بھی زمین ہی اس طرح یہ زمین ہے وہ بھی زمین ہے اس سے نکلے بیت اللہ میں آئے ایک نماز پڑی تو اس کا ثواب ایک لاکھ نماز کے برابر ایک لاکھ نماز کے برابر وہ سونے کی ہے وہ چاندی کی ہے, ہے وہ بھی زمین جو تیرے گھر میں ہے, ہے وہ بھی زمین جو سرگودا کی مسجدوں میں ہے ہے وہ بھی زمین جو بیت المقدس میں ہے وہ بھی زمین جو مسجد نبوی میں ہے وہ بھی زمین جو بیت اللہ میں ہے لیکن نسبتیں بدلتی چلی گئی تو مقام بھی بدلتا چلا گیا زمین ہونے میں تو کوئی انکار نہیں ہے زمین زمین ہی رہے گی نسبت سے درجہ بدل جائے گا ہے نبی پاک بھی بشر ہے ہم بھی بشر لیکن آپ کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی تو آپ کا مقام پوری دنیا سے بلند ہو گیا لیکن مقام بشریت سے آپ باہر نہیں نکل سکتے رہیں گے آپ کا کہہ یہ رہا تھا ابلیس جو بڑا شیطان اس کے گھر میں تین دفعہ سفے ماتم بچھی اس کی زندگی میں تین مرحلے ایسے آئے جب اس کے گھر میں رونا پیٹنا ہوا سفے ماتم بچھی یہ پریشان ہوا ایک اس دن جب اسے جنت سے دیش نکالا ملا کہ نکل جاؤ ہمارے دربار سے تم راندہ ہے درگاہو اور سنو میری مخلوقات میں جن لوگوں نے تیری پیروی کی تو میں تیرے سمیت اور ان لوگوں کے سمیت جہنم کو بھر دوں گا جاؤ آپ اس دن یہ پریشان ہوا پھر دوسرا موقع اس کی زندگی میں پریشانی کا اس دن آیا جب اس دنیا میں نبی بنا کر بھیجے گئے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ پریشان ہوا اس کے گھر میں سفے ماتم بچے آپ نے فرمایا اور تیسرا موقع جب ابلیس پریشان ہوا اور اس کے گھر میں سفے ماتم بچھی وہ, وہ دن تھا جب مجھ پر سورت فاتحہ اتاری جب سورت فاتحہ کا نزول ہوا اور یہ سورت اتاری گئی اس دن یہ پریشان ہوا اس کے گھر میں سپے ماتم بچی اور اس کے چیلے چاچوں نے پوچھا آلہ حضرت صاحب آج بڑے پریشان ہو کیا بات ہے سپے ماتم بچی ہوئی ہے تو کہتا ہے خاموش ہو جاؤ آج اس پیغمبر پہ اللہ نے ایسی سورت اتاری ہے کہ اگر اس پیغمبر کی امت نے اس صورت کو سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیا تو قیامت تک ایک بندہ بھی میرے جال میں نہیں آئے گا ایک بندہ بھی میری میرے جال میں نہیں آئے گا تو واقعی سورت فاتحہ جو ہے وہ سورت شفا ہے اس میں شفا ہے ظاہری بیماریوں کے لیے بھی اور باطنی بیماریوں کے یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ سورت فاتحہ بھی پڑھے اور شرک بھی کرے اگر وہ شرک کرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ اس شخص نے سورت فاتحہ کو سمجھ کے نہیں پڑھا یہ اس کے مفہوم کو نہیں جانتا ہے لیکن بےچارے لوگوں کو مگالتا دیا لوگ بےچارے جاہل ہیں قرآن سے نا ہیں اور وہ جو گزشتہ جمعے آخرے میں, میں میں نے پرچی پڑھی تھی اور کہا تھا کہ اگلے جمعے جواب دوں گا اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ کہتا ہے جی مولوی تو فرقہ واریت پھیلاتے ہیں اور ہم تو بڑے پریشان ہیں کس کی مانیں کس کی نہ مانیں یہ آپس میں لڑتے ہیں ہم کدھر جائیں یہی بات ہے یہی سبب ہے کہ عوام جو ہے وہ قرآن کا علم نہیں رکھتی اسے گرامر نہیں آتی اسے کوئی پتہ نہیں میں اگلے دن قریبی ایک چک میں گیا تو وہاں ایک شیعہ مجھ سے گفتگو کرنے لگا مجھ سے کہتا ہے علی مدد کہنا جائز ہے ٹھیک ہے میں نے کہا شرک ہے کہتا ہے دلیل میں نے کہا یہ آبا نسک ہم تیری ہی عبادت کرتی ہیں اب تجھ ہی سے مدد مانگتی ہیں میں نے کہا ہی کا کیا مطلب ہوتا ہے میں نے کہا جی ہی کا تو یہی مطلب ہوتا ہے کہ اس ہی سے اس کے سوا اور کسی سے نہیں تو مجھے کہتا ہے جی علی سے مدد مانگنا شرک ہے میں نے کہا شرک ہے کہتا ہیں پھر سوچ لو میں بھی اب حیران ہوا کہ پتہ نہیں کیا رون کر ڈر لگا رچے اچھے میں من زور دے کے پان کہنے لگ پھر سوچ لیں جی شرک ہے میں نے کہا شرک ہے اس نے کہا علی تو اللہ کا نام ہے علی تو اللہ کا نام ہے تو پھر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے اگر کوئی یا علی مدد کہتا ہے تو علی نام کس کا ہے اللہ میں نے اس کو کہا بچو علی نام اللہ کا نہیں ہے ال علی علی پر الف لام داخل کر کے علی پر الف لام داخل کر دیا جائے تو پھر وہ مافا بن جائے گا اس کا مفہوم اور ہو جائے گا علی نام اللہ کا نہیں ہے اللہ کا نام کیا ہے ال علی کا اور مفہوم ہے لیکن اس بےچارے کو مولویوں نے اب مغالتا دیا ہوا تھا نا کہ علی نام کس کا ہے علی نام اللہ کا ہے تو یہ تو ہم اللہ سے مدد مانگ رہے پھر میں نے اس کو سمجھایا میں نے اس سے کہا کہ دیکھو اگر علی نام اللہ کا بھی ہے پھر تم یا علی مدد کہتے ہو تو اس سے شرک کا شبہ پڑتا ہے اور ہماری شریعت کہتی ہے کہ شبے والی جگہوں سے بھی بچو بچ جاؤ اور نام اللہ کے تھوڑے ہیں。یا رحمان مدد یا رحیم مدد یا ستار مدد یا کریم مدد یا رزاق مدد یا خالق مدد تھوڑے نام ہیں اور پھر سب سے خوبصورت نام ہے اللہ جو اللہ کا ذاتی نام ہے جو اسم میں آزم ہے اسم میں آزم ہے اللہ کا ذاتی نام ہے اس کو استعمال کرو یا اللہ مدد تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علماء کی فرقہ واریت پھیلانے سے اگر آپ پریشان ہیں تو سارا قصور مولویوں کا کیوں ہے آپ کا کوئی قصور نہیں ہے کوئی قصور نہیں ہے آپ کا کہ ہم تو جائے لیں ہم تو انپاڑ ہیں ہم تو, تو گرامر نہیں جانتے ہم تو عربی نہیں جانتے ہم تو قرآن نہیں جانتے ہم تو عدیث نہیں جانتے ہمیں مولویوں نے تباہ کر دیا کس کی مانے کس کی نہ مانے ہم تو جائے لیں کہ دن اللہ نو آخانے یا اللہ سنتے مولویا تباہ کر چھیا سی سنتے جنت کے جاننا واسطے مولوی بتھیے نہیں جان ان سارے میں اور اللہ کہے گا ہاں بھائی تعداد تو عادت کوئی قصور نہیں تھی تو آؤ نا تھی تو میرے پیارے جہلو اور پیارو میرے تم نے قرآن نہیں نہ پڑھا تم آؤ شاباش اے جنت میں رکھی جل جنت ہے ہی اناستے آ جاؤ اللہ تعالی جواب میں کہیں گے سارا دن دکان پر تجارت کرنے کے لیے تیرے پاس وقت تھا آدھی رات کے بعد سردیوں کی یخ بستہ راتیں کسی کاندے پر لنگوٹا کس کے زمینوں کو پانی لگانے کے لیے تیرے پاس وقت تھا اور کرتی دوپہر اور تھوم میں گندم کو کاٹنے اور گہنے کے لیے تیرے پاس وقت تھا الجبرا اور, اور ریاضی اور فلسفہ اور سائنس اور انگلش پڑھنے کے لیے تیرے پاس وقت تھا خنجیروں اور سروں کی زبان سمجھنے کے لیے تم قرآن کے قریب نہ آئے تم نے قرآن نہ پڑھا پھر روتے ہو تھانتے جی مولویاں تباہ کر چلی جاؤ پھر ساری عمر روتے ہو رو جس معاشرے میں رہ رہے ہو نا جاؤ بازار میں کوئی چیز خالص ملتی ہے کیونکہ ملتی ہے چائے کی پتی میں چنے کے چھلکے سرخ مرچوں میں پسی ہوئی اینٹیں چینی میں خدا معلوم کیا نمک میں ملاوٹ چینی میں ملاوٹ ہاں ہاں ایک دودھ ہمارے ملک میں ایسا ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہیں کبھی نہیں وہ کون سی چیز ایسی ہے جو آپ کے ملک میں خالص ملے جس ملک میں چار آنے کا نمک خالص نہیں ملتا جس ملک میں مرچ خالص نہیں ملتی تو اتنا سادہ لا اتنا بھولا کدو نہ بڑھیا کہ تو سمجھیا کہ دین مجھے خالص مل جائے گا دین خالص مل جائے گا دودھ خالص پینا ہو تو بھینس دروازے پہ باندھنی پڑتی ہے نم خالص استعمال کرنا ہو تو خود پیسنا پڑتا ہے دودھ خالص پینا ہو تو جانور دروازے پہ باندھنا پڑتا ہے نم خالص استعمال کرنا ہو تو خود پیسنا پڑتا ہے دین خالص لینا چاہتے ہو تو خود پڑھنا پڑے گا خود پڑھنا پڑے گا نہیں تو رو ساری عمر روتے رہو مولویاں تباہ کر چیا جی مولویوں نے برباد کر دیا جی ہمیں تو پتا کوئی نہیں ہمیں تو پتا کوئی نہیں باقی ساری گلوں کا پتا ایک دین کا پتا کوئی نہیں بازار میں جاؤ کتنے سادے ہو تم کتنے سادے ہو بازار میں جاؤ دو روپئے کی چیز لینی ہو وہ کہے دو روپئے دیے للن دیو وہاں کرتے ہیں آپ جھگڑا پھر آپ تین دکانوں سے پوچھتے ہیں چار آنے کا سودا لینے کے لیے تین دکانیں پھرتے آؤ صحیح جگہ پہ سودا ملے تو لیتے آؤ دین اتنا سستا آ گیا ہے کہ مفت میں ملے محنتی نہ کرنی پڑے کھنگالنا بھی نہ پڑے تحقیق بھی نہ کرنی پڑے اور کب سے اتنے سادہ بنے ہو کہ تمہیں زمین و آسمان کی تمیز نہیں رہی کب سے اتنے سادہ لا ہوئے ہو کہ تمہیں سائے اور دھوپ کی پہچان نہیں رہی کب سے اتنے سادہ ہوئے ہو کہ تمہیں رات اور دن میں تمیز نہیں ہوتی کب سے سادہ بنے ہو جب تمہیں نیک اور اد میں تمیز اٹھ گئی ہے اگر ہر معاملے میں چست ہو چالاک ہو ہوشیار ہو تو پھر دین کے معاملے میں چالا کر ہوشیار بن کر یہ کیوں نہیں سوچتے ہو کہ ایک طبقہ یہ کہتا ہے ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ پیرانے پیر نے ایک برات اس کا بیڑا غرق کر دیا تھا نیاز نہیں دی تھی بوڑھی نے اور بیڑا غرق کر دیا اور بارہ سال تک غرق کیے رکھا بارہ سال کے بعد اس بیڑے کو اٹھایا ایک فریق بابے کی حکایتیں بیڑے کے قصے دریا کے قصے سے بیان کرتا ہے اور دوسرا فریق قرآن پیش کر کے کہتا ہے اور کشتیوں کا تیرانہ اور کشتیوں کا دبونا یہ نبیوں ولیوں کے اختیار میں نہیں ہے اگر نبیوں اور ولیوں کے اختیار میں ہوتا وہ کشتی کبھی گردار میں نہ آتی جس میں یونس پیغمبر بیٹھا ہوا تھا تم اتنے سادہ ہو ہوگا اتنا نہیں سوچتی ہو کہ ایک فریق قرآن پیش کرتا ہے قصے بیان کرتا ہے ڈالتے ہیں بڑی ظالمانہ ہے جی بڑی ظالمانہ ہے جی انصاف ہی کوئی تم میں ہے انصاف ایک ترازو میں تولتے ہو سب کو جھوٹوں اور سچوں کو وہ کسے اور کہانی بارش شاہ کی ہیر پڑھنے والوں کو اور قرآن پڑھنے والوں کو ایک ترازو میں تولتے ہو تم میں انصاف کہاں ہے تم میں عدل کہاں ہے اتنا نہیں سوچتے سا، اتنے سادہ نہ ہو گئے ہو اتنا نہیں سوچتے ہو کس سے کس کے پاس ہیں کہانیاں کس کے پاس ہیں روایتیں کس کے پاس ہیں کشف کس کے پاس ہیں خواب کس کے پاس ہیں بزرگوں کی اقوال کس کے پاس ہیں اور رب کا قرآن اور محمد کا فرمان کس کے پاس ہے اتنا نہیں سوچ سکتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم فرقہ واریت مولویوں نے پھیلا دی ہے جی کیا ہے فرقہ واریت جو دانشور جو صحافی جو وکیل جو پروفیسر ایک راگ الپ فرقہ واریت فرقہ واریت, فرقہ واریت فرقہ. پہلے مجھ سے آ کے بات کرو فرقہ واریت کسے کہتے ہیں کس کا نام ہے فرقہ واریت مواویہ مسجد کے نوازی اور میرے مختی ہو تم بتاؤ انصاف کے نام پہ اپیل کر رہا ہوں قبر پہ سجدہ کرنا فرقہ واریت ہے یا قبروں پہ سجدے کرنے سے روکنا پھر کا واریت ہے بتاؤ نہیں روکنا بھی فرقہ واریت ہے ایسے آمس ہو گئے ہو تمہارے پاس کیا تعلیم ہے جو ڈاکٹر جو پروفیسر جو دانش سے آپ اٹھتا ہے مولویوں نے فرقہ واریت پھیلا دی ہے اور پہلے طے کرو فرقہ واریت کیا ہے قبروں پر سیدا کرنا فرقہ واریت ہے قبروں کو سال ب سال غسل دینا فرقہ واریت ہے ارس لگانا مزاروں پر یہ فرقہ واریت ہے پاک پتن کے دروازے کے نیچے سے گزر کے یہ کہنا کہ یہ جنتی دروازہ ہے یہ, یہ فرقہ واریت ہے اور یہ کہنا کہ سجدے کے لائق اللہ اللہ کے سوا کسی اور کا سجدہ شرک ہے یہ کہنا فرقہ واریت نہیں ہے یہ کہنا دین ہے یہ کہنا دین ہے ایک درازو میں تولنے لگے ہو صحابہ کی تعریف کرنا فرقہ واریت نہیں ہے صحابہ کو گالیاں نکالنا فرقہ واریت ہے یہ تم نے عجیب تماشا بنا لیا کہ سارے مولوی فرقہ واریت پھیلاتے ہیں فرقہ واریت وہ پھیلاتے ہیں جو شرک کو رواج دیتی ہیں فرقہ واریت وہ پھیلاتے ہیں جو بداعت کو رواج دیتی ہیں فرقہ واریت وہ پھیلاتے ہیں جو مذہبی جلوس اپنی عبادت گاؤں سے باہر نکال کے بازاروں میں لاتے ہیں گو ہے فرقہ واریت کے حامل اور ہم ہم جو اپنے گھروں کی چار دیواریوں کے اندر بیٹھ کے تبلیغ کرتے ہیں ہم فرقہ واریت پھیلاتے نہیں ہیں فرقہ واریت کو روکتے ہیں روکتے ہیں روکتے ہیں روکتے ہیں, ہیں ان چند سالوں کے بعد تم بھی یہی کہو گے انشاءاللہ ضرور کہو گے کہ یہ مذہبی جلوس جو ہیں یہی فرقہ واریت فرقہ واریت یہ کسی کے دروازے پہ آ کے جلوس نکالنا کسی کے دروازے پہ آ کے کرنا کسی کے دروازے پہ آ کے کرنا کسی کے دروازے پہ آ کے بازی کرنا بازاروں میں آنا پیٹنا رونا چلانا اور صرف بیان کرنا یہ ہے فرقہ واریت اور اللہ کی توحید اور نبی پاک کی سنت اور عظمت صحابہ کو بیان کرنا یہ فرقہ واریت نہیں ہے یہ کیا ہے دین. اللہ اکبر پھر ایک اور نہ دیا جاتا ہے یہ مدارس کیوں ہیں نا یہ مدارس فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں ان میں تعلیم کم ہوتی ہے لڑائیاں زیادہ ہوتی ہیں اور یہ دینی مدارس جو ہیں یہ فرقہ واریت پھیلاتے ہیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں انصاف کے نام پہ اپیل کرنا چاہتا ہوں مجھے بتائیے پنجاب یونیورسٹی میں نشتر کالج میں میڈیکل کالجوں میں زرعی یونیورسٹیوں میں کیا وہاں طلبا کی تنظیمیں آپس میں جنگیں لڑائیاں جھگڑے اختلاف قتل و غارت دہشت گردی وہاں نہیں ہوتی نہیں ہوتی یونیورسٹیاں بند نہیں ہوتی وہاں بچے قتل نہیں ہوتے وہاں طالب علم قتل نہیں ہوتے وہاں پروفیسروں کے گرے نہیں پکڑے جاتے وہاں اساتذہ کو دھکے نہیں دیے جاتے وہاں کلاشن کوف کلچر نہیں ہے شرم نہیں آتی مدارس کلاشن کوف کلچر کا مرکز ہے جا اپنے کالجوں اور یونیورسٹیوں کو دیکھو اور وہاں جا کے دیکھو کلاشن کوف کلچر کہاں ہے ہمارے مدارس میں دہشت گردی کی تعلیم نہیں دی جاتی ہمارے مدارس میں اساتذہ کے گرے پکڑنے کی تعلیم نہیں دی جاتی ہم انگریز کے پٹھو نہیں ہیں اور انگریز کی مانوی اولاد ہم انگریز کے چمچے نہیں ہیں جس نے یہ تعلیم تم کو دی کہ استاد کا گریبان پکڑ لو استاد کو گولی مار دو استاد کو دھکا مارو ہم نے یہ نہیں سکھایا ہم نے طالب علموں کو سکھایا ہے کہ تیرے استاد کا ادب تیرے استاد کا احترام تیرے باپ سے زیادہ ہے اس لیے کہ باپ تجھے آسمان سے اتار کے زمین پہ لایا اور استاد نے زمین سے اٹھا کے آسمان پہ پہنچا ہم نے یہ سکھایا طلبا ہمارے مدارس میں لڑائیاں نہیں ہوتی ہمارے دینی مدارس میں گولیاں نہیں چلتی ہمارے مدارس میں قتل نہیں ہوتے جھگڑے نہیں ہوتے یہ تمہاری تعلیم گاہوں میں یہ سب کچھ ہوتا ہے ہماری تعلیم گاہوں میں یہ کچھ ہو. نہیں ہوتا ہے مدارس قومی تحویل میں لے لیں گے قومی تحویل میں لے لیں گے اس میں بڑے گھپلے ہیں بڑے گھپلے ہیں اس کو چیک کرنا چاہیے میں نے پہلے بھی کہا کہ آؤ چیک کرو آؤ جی آیا آئیے تشریف لائیے سڈے مدارس تساں چیک کرو تے محکمے اسی چیک کر دیں تسی جڑے فرشتے ہو نا دینی مدارس نے بڑے گھپلے کیے تسی بڑا پاکستان سواریا تم نے کیا کیا جس محکمے میں جاؤ کیا ہوتا ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے رشوت اور سفارش کے سوا وہاں کسی کی کوئی بات سنی نہیں جاتی یہ تم ملک کے کروڑوں روپے سڑکوں پہ صرف کرتے ہو خدا کی قسم خون کے آنسر ہوتا ہے بعض اوقات دل قوم کا سرمایہ تم سڑکوں پہ سرف کرتے ہو ٹھیکار بناتا ہے اور تم لاکھوں روپے لے کر اس سڑک کو پاس کر دیتے ہو دو بارشوں کے بعد وہ سڑک پھر اسی کی اسی طرح تم کیا تم نے کھایا اس ملک کا لٹیرا بدماشا اس ملک کی جڑوں میں تم بیٹھے ہو افسر شاہی کے لوگوں تم بیٹھے ہو نواز شریف آئے یا بے نظیر آئے یا مارشا آئے افسر شاہی تو یہی ہے نا یہی افسر چاہیے انہوں نے رہنا ہے حکومت انہوں نے کرنی ہے قاضی حسین آمد آ جائے حکومت انہیں نہیں کرنی یہ کھپلے ہوتے ہیں یہ تمہارے محکموں میں نہیں ہوتے تمہیں دینی مدارس نظر آتے ہیں کہ دینی مدارس کو طویل میں لے لیا جائے صرف اس لیے اے ایسودا کے لوگوں ایک بات میں کہنے لگا ہوں اور میرا یہ اپنی میری رائے ہے پتہ نہیں آپ اس رائے سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں یا اتفاق بھی آپ کو ہو سکتا ہے اس رائے سے لیکن دیانت دارانہ طریقے سے میری رائے یہ ہے اس وقت ہمارے ملک میں بے راہ روی فوحاشی بے پردگی منشیات فروشی اور قتل و غارت دہشت گردی افراتفری تفریق عالم بے چینی بد امنی بے سکونی سفر غیر محفوظ ہزر غیر محفوظ چادر چار دیواری گھر بازار مسجد مدرسے ہر چیز غیر محفوظ ہو گئی ہے اس وقت گئے گزرے دور میں جب ہم دین سے بہت دور ہو چکے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر اسلام اور شاعر اسلام کی کوئی عزت ہے تو دینی مدارس کی وجہ سے اس کو کبھی نہ بھولیے گا. کون سی جگہ ہے جہاں آپ کی مسجد نہیں ایک ایک محلے میں چار چار مسجدیں ہر گلی میں مسجد ہر سڑک پہ مسجد چکوں پہ مسجد دیروں پہ مسجد اور جناب چکوک میں مسجد محلوں میں مسجد اس مسجد میں خطیب اس مسجد میں امام اس مسجد میں مدرس اس مسجد میں موزن اس مسجد میں پڑھانے والا ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آپ کے ملک میں مساجد ہیں مساجد کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں خدا لگتی کہ یہ جو مساجد میں لوگ کام کر رہے ہیں یہ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں کہاں سے پڑھ کے آتے ہیں یہ مدرسوں سے وہ آپ کو نمازیں پڑھاتے ہیں وہ آپ کے لیے آزان دیتے ہیں وہ آپ کی عبادت گاہوں کو صاف کرتے ہیں شرم نہیں آتی پھر مدارس کے خلاف بکتے ہوئے اس وقت اگر ملک میں شاعر اسلام کی قدر و قیمت ہے اس کی وجہ دینی مدارس جہاں قرآن کی تعلیم ہے نبی پاک کی تعلیم ہے حدیث کی تعلیم ہے فقہ کی تعلیم ہے علماء پیدا ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ مجھے یہ یقین ہے اس گئے گزرے دور میں جبکہ کئی علماء بک گئے کئی جھگ گئے میں جانتا ہوں اس بات کو بکے حکومت کے ہاتھ میں کہیں جھکے کوئی اپنے موقف سے پیچھے ہٹائے ہٹائے لیکن اس کے باوجود میرا یقین ہے کہ جب تک علماء زندہ ہیں انشاءاللہ اللہ اس ملک میں کوئی کافرانہ طاقت کامیاب نہیں ہو سکتی ہے ان وہ مدافعت کریں میدان میں وہ نکل اسی لیے حکومت سمجھتی ہے حکومت جانتی ہے بے نواز شریف ایک میری اور بھی جم کے آوے تو سن ہلا نہیں سکتا سن جد بھی ہلانا نہ وہ سمجھتے ہیں یہ جانتے ہیں کہ تحریک مدارس سے اٹھے گی تحریک مساجد سے اٹھے گی لہذا انہیں کنٹرول کرو انہیں دباؤ انہیں دباؤ انہیں ہم تمہارے مدرسے لے لیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے نہیں ان مدارس کو ہاں ہاں ایک بات ہے، ایک گل انصاف تھی بالکل جن مدارس کو تم زکات دیتے ہو جو مدارس تم سے لاکھوں روپے زکات لیتے ہیں میں کہوں گا کہ حکومت ان مدارس کی تحقیق کرے پکڑوں میں جنہیں تم نے پیسے دیے تحقیق کرو مدرسے ہیں بھی صحیح کہ کوئی نہ کام ہو رہا ہے آج جن لوگوں نے تمہاری کوئی مدد آج تک وصول نہیں کی آج جنہوں نے تمہارے تامن پر تین لفظ بھیجے کہ جاؤ ہمیں تمہاری زکات کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو تم سے تعامل نہیں لیتے ہیں ان کے معاملات میں تمہیں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں یہ انصاف کی بات ہے جو پھر واریت کے متعلق بات تھی یہ میں نے اس کا جواب دے دیا کیا ہسپتالوں میں مرد ڈاکٹر کے ہاتھوں خواتین کا آپریشن کرنا جائز ہے اس کا کیسے تدارف کیا جا سکتا ہے جبکہ علماء کرام کہتے ہیں کہ عورت کا کام صرف گھر کے کام کاج کرنا بچوں کی پروش کرنا ہی کافی عورت اگر کسی شعبے میں کام کرے تو اس کی مخالفت کی جاتی ہے اور مرد کے ہاتھوں عورت کا ہر قسم کا آپریشن غیر شریفیل ہے میرے بھائی یہ اسلام نہیں کہتا کہ عورت کسی فیلڈ میں یا شعبے میں کام نہیں کر سکتی عورت معلمہ بھی بن سکتی ہے عورت ڈاکٹر بھی بن سکتی ہے بشرطے کے جب اس کی تعلیم کا سلسلہ ہو رہا ہو تو اس وقت پردے کا اہتمام شریعت جو قید لگاتی ہے اس قید میں اگر اس کی تعلیم ہو وہ معلمہ بنے وہ ڈاکٹر بنے اس میں اسلام نہیں روکتا ہے اور جب وہ معلمہ یا ڈاکٹر بنے گی اس کے بعد وہ تعلیم بچیوں کو دے گی اور علاج بھی صرف عورتوں کا کرے گی اگر کوئی خواتین ڈاکٹر ایسی نہیں ہے جو اتنی قابل ہو کہ اس عورت کا اپریشن کیا جا سکے اور عورت کی جان کو خطرہ ہے تو پھر مجبوری کی بنا پر مرد ڈاکٹر آپریشن کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے میں <تصفح> نے کہا تھا کہ جو شخص فجر کے وقت سنتیں ادا کرتا ہے وہ بدت ہے لیکن آپ نے اپنے جواب میں کہا تھا کہ آپ کو بدت کی تعریف کا نہیں پتا لیکن استاذ محترم نیلوی شاہ صاحب نے اپنی کتاب میں اسے لکھا ہے وضاحت فرمائیں مجھے تو بھائی آپ کی بات ہی سمجھ نہیں آئی کہ فجر کے وقت سنتیں ادا کرتا ہے وہ بدت ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ فجر کے وقت جو آدمی مسجد میں آتا ہے اگر فرض نماز کھڑی ہو گئی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سنتیں ادا کرنے کے بعد دوسری رکعت تک شامل ہو جاؤں گا تو ایسی جگہ پہ سنتیں ادا کر لے جس جگہ پر امام کی آواز پہنچو نہیں رہی پہنچ یہ نہیں کہ یہ دو صفوں میں نماز ہو رہی ہے تیسری صفوں پہ سنتیں پڑھ رہا ہے نہ ایسی جگہوں پہ سنتیں پڑھ لے جہاں امام کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے اسے سنتیں پڑھ لینی چاہیے اور اگر ایسی صورت نہ ہو تو پھر اسے جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے فرض ادا کر لینے چاہیے اور سورج نکلنے کے بعد اپنی سنتیں قضا کرنی چاہیے اگر کسی کی جماعت کے ساتھ پہلی دو رکتیں نکل گئی ہوں آخری دو رکت امام صاحب کے ساتھ ادا کی اب مقتدی اپنی دو رکت میں سنا کے بعد پہلی تعداد کے حساب سے تیسری رکت میں فاتح کے بعد کوئی صورت بھی پڑھنی ہوگی یا نہیں جو اس نے امام کے ساتھ دو رکتیں پڑھی ہیں وہ اس کی دوسری رکتیں ہیں اور اب جو اس نے اپنی دو رکتیں پڑھنی ہیں جو پہلی رکتیں اس کی رہ چکی ہیں اب یہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اٹھے گا تو سنا بھی پڑھے گا فاتحہ بھی پڑھے گا اور ایک صورت بھی ملائے گا گویا کے پہلی دو رکعتیں یہ اپنی پڑ رہا ہے سنا ہے کہ اگر شلوار تخنوں کے نیچے ہو تو اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے اگر کوئی تکبر کی وجہ سے نہیں بلکہ عام دنیاداری کی وجہ سے شلوار تخنوں سے نیچے رکھتا ہو تو کیا پھر بھی اللہ کی ناراضگی کی سبب بنے گی جبکہ نماز میں تخنوں سے اونچی شلوار کر لیتا ہو جو شریعت کا حکم ہے اس میں لے تو لال چون و چرا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو شریعت نے کہہ دیا ہے وہی صحیح ہے کہ یہ تکبر کی علامت ہے اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے آپ بہت توحید و سنت کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو اللہ جزا دے آپ دعا کریں آج جمعے کے بعد کہ خدا ہمیں ہماری زندگی میں ایک شیخ القرآن جیسا عالم یا مولانا حق نواز جھنگوی جیسا عالم دے دے آج کل کے عالموں میں اسی جرت کو پیدا کر دے کیونکہ شیعہ کا کفر بہت زیادہ ہو گیا ہے آج کے مولوی اس کو نہیں سنبھال سکتے دو بند عالموں کو میرا پیغام دے دیں کہ غلام اللہ خان کی قسطوں سے سبق سیکھیں اور میدان میں نکلیں میری یہ دعا ہے آپ کی بات صحیح ہے کہ جرت مند شجاعت والے نڈر بے باک اور حق گو عالم ان کی اس دور میں بہت کمی ہے بلکہ بہت زیادہ کمی ہو چکی ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ حق و نڈر اور بے باک علما اس قوم کو عطا کر اور جب وہ بے بات ہوں گے انشاءاللہ قوم کی بھی اصلاح ہو جائے گی قبرستان میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑی جاتی ہے السلام علیکم السلام علیہ کا یا, ال... یا کبو نہیں میرے بھائی السلام علیکم یا اہل القبور یعنی قبر والو تم پر سلامتی ہو میرا آپ سے سوال یہ ہے اس دعا میں عام لوگوں کو پکارنے کا ذکر ہے تو کیا انبیاء اولیاء کے مزاروں پر جا کر انہیں پکارنا شرک ہے میرے بھائی آپ کو مغالطہ لگ گیا یا کے لفظ کے ساتھ کہ یہ ہم مردوں کو پکار رہے ہیں یہ مردوں کو پکار نہیں رہے ہیں بلکہ مردوں کو سلامتی کی دعا دے رہے ہیں الٹا ہم انہیں دعا دے رہے ہیں سلامتی کی کہ اے قبر والو تم